جناب بھیجا کہ تم بھاگو اور مکے والوں کو اتنا کرو کہ فوراً میری مدد کے لیے لشکر بھیجیں میرا کافی خطرے میں آ زندگی باقی تو بات باقی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات واجب الرحترام بزرگوں دوستوں عزیز نوجوان سیرت النوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت فضل کرم اِنت و احسان سے ہم نے ابتداء ولادت بے شباب نبوت معارضہ کفار شباط استقامت ہجرت حتیٰ کہ ہم اس مقام پہ, پہ پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے کی تلاش میں عدیم منورہ سے روانہ جو بعد میں غزو بدر کا سبب بنا اور یہ غزو بدر جو ہے یہ اسلام میں سب سے پہلا جس میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے اور یہ غزو بدر جو ہے گویا اس کی تختیق جو تھی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 تو اس کے اسباب جو تھے وہ یہ تھے جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے بات چھوڑی تھی کہ ابو سفیان ایک کافلا لے کر شام سے اور یہ کافلہ اتنا اہم تھا کہ اس میں تمام روس قریش کے جو بڑے بڑے رئیس تھے سنادیت تھے ان سب کا پیسہ لگا لگاؤ پہلے تو کبھی کافلے ہوتے تھے نا کہ چلو یوتبا جی کا کافلہ الگ آ گیا ولید مغیرہ کا الگ آ گیا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 مانگے تانگے سے بندوق لے کر یہ لے کر ان کا مقابلہ کرے کہ بھئی اب عزت ہی نہیں رہی ٹھیک ہے مر جاؤ بھئی جب میری ماں بہن کی عزت میرے سامنے لوٹی گئی ہے ہے زندہ رہنے کا کیا ٹھیک ہے مر جاؤ بڑی طاقت ہے ہم اس سے اس کو شکست نہیں دے سکتے ٹکرا تو سکتے ہیں نا اپنی جان تو دے سکتے ہیں اس سے تو کوئی رکاوٹ وہ دہشت گرد ہے وہ دہشت گرد ہے بہت بڑا داحش دیکھو جی اور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 سب ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یہاں ہمارے ایئرپورٹ پر اگر ایک جہاز کے لیے کچھ یعنی ایک گھنٹہ لگ جائے ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے دو گھنٹے لگ جائے چیخنا شروع ہو جائیں گے کہیں گے یار کیا بدو لوگ ہیں جی چائے پیٹے رہتے ہیں اترا بڑھاتے رہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا دیکھو نہیں وہ دیکھنی نہیں رہتے آپ کیسے ہاتھ مارا تھا کمپیوٹر پہ اور ان کے ایئرپورٹ پہ اتریں آپ ٹائموں میں پھرتے پھرتے تین گھنٹے زلیل ہو جائیں لیکن وہ سفید چمڑی ہے بولیں گے نہیں آپ دیکھو جی سسٹم تو ہے نا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 قافلہ لوٹ رہا ہے حالانکہ یہ تو ایک انصاف ہے عقل حتیٰ کہ آج بھی ہمارے فقہ کے کاجائز تنخواہ میں مثال کے طور پر ایک ہزار ریال نجائز ظلمیا ہے فوقا نے فتوا دیا ہے کہ اگر کسی دوسرے طریقے سے آپ کو ان کے مال سے اتنے پیسے مل سکتے ہیں تو لے لیں آپ بغیر پیچھے تو, تو تمہارا حق تمہارا مان ہے تم اپنا لے رہے تو اگر مسلمان یہ سوچ کر کے بھئی یہ ان کے قواف ہیں اور سب سے بڑی چیز جو ہے آدمی کی اقتصاد پر ضرب ماری جائے تاکہ مکے والے کمزور ہوں اور ہمیں کوئی بدلہ بھی ملے ہمارے پاس کوئی طاقت بنے ہمارے پاس کوئی قوت بنے تو اس میں کون سا ڈاکہ تھا بھائی یہ کہاں سے لٹےرا پن تھا تو بہرحال حضور صلی اللہ عل آپ نے اعلان کر دیا کہ جنگ کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا اس لیے نہ گھوڑے ہیں نہ اونٹ ہے بس گزارے کی باتیں ہیں نہ تلواریں ہیں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 انہوں نے کہا اچھا وہ کس پہ سوار تھے انہوں نے کہا اونٹوں پہ سوار تھے انہوں نے کہا، اونٹ کا بٹے تھے گوبر کو جو دیکھا تو اس میں گٹھلی ملی کہا ہاں ہاں من لازمن منڈورا کے لوگ ہیں جو کہ اونٹوں کو گٹھلی ہیں جو صرف وہی کھلا سکتے ہیں اور کوئی عرب ایسا نہیں جو اونٹوں کو گٹھلی کھلاتا ہو تو صاف ظاہر ہے کہ ودینے سے ہمارا تعبط ہو رہا ہے تو ابو سفیان نے ایک شخص تھا جس کا نام تھا دم دم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 یہ ابھی جو عرب کو پیش کیے جاتے ہیں ایسے اونٹ نہیں ہوتے وہاں سے تو بڑی بڑی چیز ہوتی ہے بڑی بڑی قیمتی یعنی بالکل آپ پیالہ دودھ کا بھر کے ہاتھ پہ رکھ لیں اور ان پہ بیٹھ جائیں مجھا رہے گا اس پہ تو سرف گر جائے ہوا اور اتنا تیز چلتے ہیں نا جی آپ تصور نہیں کر سکتے شہرہ میں تو جیپیں فیل ہو جاتی ہیں اونٹ نکل جاتا ہے جیپ سے یعنی فور ویلر گاڑیاں جو ہیں وہ بھی رہ جاتی ہیں لیکن اونٹ ہو نسل والا ایسے نہیں تو بہرحال اس نے اونٹ دیا وہ بھاگا جائے اس نے کیا کیا اب بد دیکھیں نا کیسے اس نے گنا پہلے تو اونٹ کو زخمی کیا جب مکے کے قریب پہنچ گیا اونٹ کو تلوار کے ساتھ زخمی کیا اور پھر یہ ہے کہ وہ سارا خون جو تھا اپنے اوپر ڈالا اپنے کپڑے پھاٹ ڈالے اور وہاں سے چیکنا شروع کیا الگو الگ سلغ سیاہ سلغ سیاہ کورئی اب کوئی بھاگ رہے ہیں کیا بات ہے بات تو کرو بات نہیں کرتا اونٹ دوڑا ہے چلا جا رہا ہے جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے جو آتا ہے اس کے پیچھے دوڑا ہے کہ پھر کیا ہو گیا اونٹ زخمی ہے بندہ زخمی ہے خون سے لت ہے لیکن نہ تو اترتا ہے بدبخت وقت اونٹ سے اور نہ بات بتاتا ہے چیخ رہا ہے مدد مدد الاغس الغ چلتے چلتے چلتے جناب کعبے شریف کے باہر آیا اونٹ وہاں دوڑ کے شریف کے اندر چلا گیا الگوس، الگوس، الگوس، الگوس، الگوس، مکہ کٹا کر نا اس نے اعلان کرنے والے تو عجیب ہوتے ہیں اس نے پورا ایک ٹینشن پیدا کر دی نا سارے مکے میں خون میں گرا ہوا ہے بات نہیں کرتا کہکے مدد کرو مدد کرو میں پہنچا تو پورا حرم بھر گیا سارے کیا بات ہے, اس نے کہا کیا بات ہے ابو صفیان خطرے میں اسی طرح جو آت بنت بنتے ابد نے خواب دیکھا تھا یہ عبد المطلب کی بیٹی ہیں عباس کی بہن حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں تو الحمدللہ اسلام لے آئے اور عبد المطلب کے بیٹے ہیں امبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہن تھی آتقا آتقا نے خواب دیکھا تھا کہ ایک آدمی آتا ہے آواز لگاتا ہے کابے میں کہ کہ اے غدار قوم کی سارے غدر والو تین دن کے بعد اپنے قتل کی جگہوں پر جانے کے لیے تیار ہو اس آدمی نے کعبے میں آواز دی سفا پہ آواز دی جب بھی کبیس پہ چڑھ گیا آواز دی پھر جب ابھی کبیش سے اس نے ایک پتھر پھینکا اور وہ پتھر کوئی ایسا عجیب پھینکا گیا کہ اس کا ایک ایک ذرہ ایک ایک ریزا جو تھا تمام کفارے کنہ کے گھر میں پہنچ گیا خواب ہے خواب دیکھ رہی ہے بچاری صبح اس نے خواب اپنے بھائی کو بتایا اچھا ولید اس کا بھائی اس نے بھی خواب دیکھا اب انہوں نے کہا کہ کسی کو بتائیں نہیں لیکن بات نکل گئی ابھی جہل کو پہنچی تو اس نے حضرت عباس ابھی اسلام نیل نے کہا عباس یہ کیا بات ہے پہلے تم لوگوں میں سے بنو ہاشم اور بنو عبد سے ایک اللہ کے نبی پیدا ہوا میں نبی ہوں میری نبوت کو مانو اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کا دعوی کرنے ہیں ہے کہ آج کا نے کہا پتہ نہیں کیا خواب بنایا ہے کہ تین دن, دن کے بعد جاؤ اور ایسے پتھر پھینکا اور ہر گھر میں پتھر آیا اور فلاں ہوا دیکھو بات سنو اگر یہ خواب سچا نہ ہوا نا تو میں پورے عرب میں یہ بات اعلان کروں گا کہ اک زب اک زب ال سب سے بڑے جھوٹ بولنے والا گھر اگر کوئی ہے ارب میں تو یہ ہے میں تمہیں پھر نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں سارے عرب کا بائل میں بدنام کروں بعد نے کہا بھی مجھے نہیں پتا تم جانو خواب جان اب ابھی تین دن بھی گزرے تھے کہ جناب یہ دم دم پہنچ گیا اب وہ سوچ میں پڑے کہ کیا بات اس نے کہا ابھی ابو سفیان کہاں ہے اس نے کہا ابو سفیان اس وقت فلا مکاب پہ ہوگا لیکن وہ تو بالکل خطرے میں گھر چکا ہے.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 یہ بھی ساتھ لے لی یہ گائیں گی اور ہماری مجلسیں ہوں گی اور اگر جنگ ہوگی تو پیچھے سے ہمیں ترانے گا گا کے ہمیں جو ہے وہ قوت دیں گی طاقت دیں گی ہمیں لڑنے کے لیے کہ آدمی مست ہو جاتا ہے نا ارب لڑکی ہمیں شیر پڑتی ہے نا بزدل ہوگئے گارا ہوگیا تو کس کو منہ دکھاؤ گے عجیب عجیب کو شعر پڑتا تو پھر وہ جان کی شانی سے لڑتے رہتی ہے پوری تیاری کے ساتھ نکلا اس نے اپنے بدلے میں ایک بندہ بھی اس کو پیسے دیے تم میری امی تب نے خلف جو ہے اس نے بھی بہانہ بنا لیا اس نے کہا کہ میں نہیں اچھا امیت اب خلف کیوں نہیں گیا کہ اس کو ایک آدمی نے بتلایا تھا کہ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ تیرے لیے بد کر رہے اور فرما رہے تھے کہ امیت اب خلف جو ہے رہی قطر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 زیادہ استعمال چونکہ تاکہ عورت کے بدن میں خوشبو رہے اپنے خامن کے زیادہ مرغوب رہے تو وہ لباس پہن کے غسل کر کے اس کے آگ کے دھوئے کے اوپر کھڑی ہو جاتی تھی آگے پورے بدن میں خوشبو آ جائے اور پھر اندر جو روایے قریہ ہے جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کے اثر سے ختم ہو گیا تو اس نے اونج جا کر باقاعدہ وہ میاں نے خلف کو بھیجا اور کہا تبخر یا میاں کہ بڑا خاص اد بھیجا ہے ابو تمہارے لیے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 بدر سے پہلے ایک ہے ادوت الدنیا اور ایک ہے ادوت اس کو قرآن نے بھی اس دنیا بہم بل ادوت کس واور پلو توا تم تختلخ تم پل وا کلت اللہ امرن کا نم فرولا اللہ نے فرمایا میرے بدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ادوئے دنیا جانے بے شمال میں اور کافر ادوئے کشوا جانے بے جنوب بر رقب اسفل کم اور کافلا تم تم سے نیچے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 یہ نہ کہ مجھے پتہ نہیں نہیں پھر سمجھ گئے جان بوجھ گئے برباد اور جس نے زندہ رہنا ہے اور اسلام قبول کرنا ہے وہ بھی حق کو باتل دیکھے اچھی طرح یہ نہیں زبردستی قبول کرے نہیں حق و باطل واضح ہو ہم کھولنا چاہتے ہیں. اور جناب جب یہ مکے سے نکلے تو ان کو ایک فکر ہو گئی کیونکہ قریش نے بنو کنانہ کا ایک آدمی قتل کیا تھا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 دو آدمی کرائے کے قاتل اپنے ساتھ لیتا ہے اور جن لوگوں نے اس کے باپ کو مارا تھا ان کے تیرہ بندے جا کے مار دیتا تھا تیئیس سال کے بعد وہ پڑھا لکھا تھا لیکن وہ دماغ سے وہ بات نہیں نکلی باپ کا بدلہ تو لینا ہے ورنہ لوگ کیا کہیں گے کتنا بےغیرت بیٹا تھا کہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ بھی لے سکے کیسی اولاد یہ قبائل میں یہ ہوتا ہے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 ان سے تو ہماری بنتی نہیں جنگ ہے ہماری شیتان ابلی سے لہین جو ہے نا ایسے موقعوں کی انتظار میں رہتا وہ فوراً سورا کا ایک سردار تھا قبیلہ کا اس کی شکل میں آیا اور ابو جا کو آ کے ملا کے لگا بوجھا کیوں ڈر رہے ہو کیا بات نے کہا سردار بار ٹھیک ہے ہمارا بنوکرانا سے جھگڑا ہے ہم جو سارے باہر جا رہے ہیں اور بنوکرانا والے مکے پہ حملہ کر دے مکہ تو خالی نے کہا مت گھبراہم میں جو تمہارا ہم ہوں میں نگرانی کروں گا مکے پہ میں حملہ نہیں کرنے دوں گا کہ اس کا تو تم فکر ہو مکے پہ تو کوئی قبیلہ نہیں ہے تو میں پہرا اگلی بات ہے بڑا اچھا موقع ہے پہنچو کافلا لٹ گیا برباد ہو جاؤ گے ایک ہزار اونٹ ہے اور مسلمانوں کو اگر ایک ہزار اونٹ تجارت کا مال مل گیا تم کیا سمجھتے ہو خاموش مدینے میں بیٹھ رہے ہیں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 میرے جو معلومات ہے مجھے پتا چلا ہے کہ کافلہ جو ہے وہ اس کا تو ہمیں پتا نہیں حقیقت میں کہ کدھر لیکن یہ مجھے پتا چلا ہے کہ زمت میں امر جو تھا اس نے مکے والوں کو اطراع دے دی ہے اور وہاں سے ہزار کی تعداد میں لشکر جرار جو ہے وہ نکل اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فلاں داری کو لشکر مکے سے چلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ادوت کسوا پہنچ چکا ہو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 و مدینے والے پہنچے ہوں گے دنیا کے پاس تو اب جب وہاں آ تو کچھ صحابہ ہمیں کہ ہم نہیں رکنا چاہیے اور دو آدمیوں سے معلومات بھی حضور کو ہو گئے کہ بھئی کافلہ جو ہے وہ آ تو رہا ہے لیکن اپنے راستے پر نہیں وہ آج طریق پر نہیں یا ملوم یہ ہوتا ہے کہ اس نے اور کی طرف کر لیا ہے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 تو ان کے پاس پانی نہیں ہوگا ہمارے پاس پانی ہوگا کہ اپنی طرف سے حضور نے میں ہاں ٹھیک آئی اور اللہ نے آسمان سے بارش اللہ اللہ کی شان ہے دیکھیں پرانے پاک نے خود اس نقشے کو بیان بھی آئی ويُنَذِّرُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ إِمَاءً لِّيُظْهِرَكُمْ بِهِ وَيُرْهِبَ عَنكُم وَيُهْزِمَ عَنكُم دَجَّالَ الشَّيْطَانِ وَلِيَغْمَنَ عَلَى قُلُوبِكُمْ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 تاکہ وہ زمین ٹھنڈی بھی ہو جائے جم بھی جائے چلنے میں بھی, بھی آسانی ہو اور یہ نیند یہ پانی یہ رحمت کیوں کی تاکہ تمہارے دلوں میں اگر کوئی چیز شیطانی بساوس ہے تو اللہ ان کو بھی دور کر دے اور ہم نے یہ کر دیا لیم بتا کلو بکم اس نیند کو بھیج کر ہم نے آپ کے دلوں کو مضبوط کر دیا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 اس نے عامر زمری کو بلایا اس کے بھائی قتل ہوا تھا اس کو قتل کیا تھا عبداللہ ابن جاش کے کافی اس نے اس کو بلایا اس نے کہا دیکھو یہی تو موقع تھا مسلمانوں کا کتنے لوگوں میں دو سو تین سو چار سو پانچ سو ہم تو ایکت آ ہیں یہی تو موقع تھا کہ آج ہم مسلمانوں کو سفا ہستی سے ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں اور تیرے بھائی کا بدلہ لے لیں لیکن یہ دیکھا نہیں زہرہ والے بنو ہاشم متباع سب تیز واپس کے لیے تیار ہو گئے چپ نے کہا اچھا ادھنے جناب وہ اپنے کپڑے پھاڑے پٹی اٹھا کے سر پہ ڈالی اور آ کے جناب رونا شروع کر دیا اور چیخنا شروع کر دیا کہ مکے والو تم بڑے غدار تمہارا بیٹا مر جاتا تمہارا بھائی مر جاتا تم بدلا لیے بغیر کبھی واپس نہ جاتے بیٹا چونکہ میرا بھائی مرا تھا نا اس لیے تمہیں اب واپسی یاد آ گئی کوئی اتفاق سے آئے ہیں مسلمانوں کے ہم قریب ٹھیک ہے جی تلاش کرتے ہیں مسلمانوں دو آدمی گئے تھے تلاش کے لیے ابو جہل کے مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا وہ جب پکڑے گئے ان سے پوچھا مسلمانوں نے کہن ہو انہوں نے کہا ہم کرائس کے ساتھی انہوں نے کہا نہیں تم ابو سفیان کے کافلے کے آدمی نے کہا نہیں ہم کافلے کے آدمی نہیں مسلمان کو مارنا شروع کیا صلی اللہ سے نماز پڑھ رہے تھے آپ نماز سے فارغ آپ نے فرمایا عجیب بات جب وہ سچی بات کرتے ہیں تو مارنا شروع کر دیتے ہو جب جوڑ بولتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں ان کو وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ ابو سب کے قافلے کے آدمی نہیں ہے حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تم ابو جی کے قافلے کے لوگ کتنے آدمی ہیں مکے سے جو لے کے نکلا ہے وہ آدمی بڑے سمجھ ڈارتے انہوں نے کہا کہ جی پتا نہیں ہے بہت سا. آدمی انہوں نے کوئی اندازہ انہوں نے کہا جی اندازہ اندازہ کوئی نہیں ہم تو بدو لوگ ہیں ان پڑھ لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں ہمیں تو انہوں نے بھیجا تھا کہ درجاؤ بدینے سے کوئی لڑائی کے لیے نکل رہا ہے اس کا پتہ کرو ویسے بہرحال قریش کا بہت بڑا لشکر ہے لیکن پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد اس وقت پوچھا کہ اچھا روزانہ کتنے اونٹ زبے ہوتے ہیں انہوں نے کہا جی روزانہ جو ہے نا جی دس نے فرمایا اچھا اس کا مطلب ہے کہ نو سو اور ہزار کے درمیان ہے تمہارا نشکر کیونکہ ایک اونٹ جو ہے سو آدمی کو پورا ہو سکتا ہے کھانے والے کو جب دس اونٹ روز کے دیکھے کیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا ایک ہزار کا نشکر انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ نہیں پتا میں اچھا ان کو نہ ہمارا ان کو چھوڑ دیں ان کا کیا ہے یہ تو معمور ہیں ڈھونڈ رہے ہیں جیسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں یہ ویسے یہ ڈھونڈ رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا انہوں نے جی آگے بتلایا اب دونوں کبھی لوگوں کو پتا چل اب تو بالکل قریب ہیں ہم صرف کو کے ادھر ہیں پہاڑوں کے اور ہم ادھر ہیں ہم تو بالکل قریب ہیں بالکل اہم درمیان میں تو کوئی فاصلہ ہی نہیں اب ابو جال نے اپنے لشکر کو للکارا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو بھی یقین ہو گیا کہ اب تو جنگ ہونی حضور کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ پڑھا اور آپ نے فرمایا کہ اشیر شیرو یاس یا لوگوں مشورہ دو کیا بات ہم نکلے تو کافلے کے لیے تھے لیکن کافلا تو نکل گیا اب کیا ارادہ ہے جنگ لڑنی ہے کیا طریقے سے واپس جائیں تو صحابی تھے حضرت ابوبکر حضرت عمر مہاجرین میں سے قریش میں سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ الامر اریک سب معاملہ آپ کے ہاتھ میں آپ جو حکم دیں گے ہم تو جانے قربان دیں. بس ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو آپ کا حکم ہوگا ہمارا حضور پھر میں شیرو یا یو ہنڈاس لوگو رائے دو تو انسار کا سردار اٹھاؤ سمجھ. نے کہا کہ حضور آباد فکر کیونکہ قریش کے تو دو, دو تین آدمی کھڑے ہو کے رائے دے چکے ہیں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 لسنا اصحاب محمد اصحاب مصحاب اللہ اصحاب محمد نے ہم کوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں جو یہ کہیں گے کہ کا بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں ہم کہیں گے فضحب ماہل کہا کہ آپ کیا فکر کر رہے ہیں ہم مسلم کے ساتھ یہ کہہ دیں گے کہ آپ جانے آپ کا خدا جانے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ لڑیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک اور ساری انہوں نے کہا حضور لو امر الى برکل خباد برکل قباد ایک جگہ ہے یمن اور مدینی شریف سے لے کر برکل غمات تک درمیان میں چودہ بڑے بڑے قبائل ہیں نے کہا حضور اگر آپ کہنا کہ برقرغ پہ, پہ پہنچو تو ہم پہنچیں گے یعنی یہ تو ایک قریش کا قبیلہ ہے نا وہ تو چودہ قبیلوں سے لڑ کے جانا پڑے گا نا برقل غمات ہم تو پھر بھی حکم کے لیے تیار ہیں ایک اور صحابی کھڑے ہوئے انہوں نے کہا نے لو امر تخت نہ باہر حضور آپ حکم تو کریں سمندر میں چراغ لگا دو ہم لگا دیں ہم ہمارا فکر کیوں کرتے ہیں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 معنی یہ ہوتا ہے کہ لکڑیاں کھڑی کر دیتے تھے اور اوپر کچھ لکڑیاں ڈال کے اور کھجور کی چھڑیاں ڈال کے یعنی چھپر سا آپ سمجھے چھپر تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو دھوپ کے وقت آپ اس کے نیچے بیٹھ گیا تو سایہ ہو گیا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 اگر خدا نہ پانچ سا پلٹتا ہوا دیکھیں تو کم از کم آپ تو اونٹ پہ بیٹھ کے مدینہ شریف پہنچ اتنے تک تو ہم کافروں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے جب تک کہ آپ دور نہ چلے جائیں اتنا تو ہم بھی روک رہے ہیں کہ کم از کم ان کو ایک دن روک لیں آپ ایک دن کا سفر اگر آگے نکل جائیں تو پھر تو آپ کو کوئی نہیں پکڑ سکتا اور آپ جب مدینے پہنچیں گے تو مدینے والے پھر آپ کے ساتھ میں آ کے اچھا ٹھیک ہے تم نے جو رائی دی ہے ٹھیک ہے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 کہ لا یا رسول اللہ خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے اللہ اپنے نبی کو رسوا کر دے حضور آپ کیوں فکر کر آپ کوئی فکر نہ کریں اللہ آپ کی نصرت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا سفارے روبے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 یعنی جنگیں جو ترتیب دی جاتی تھی نا کہ ایک فوج جو ہے وہ دائیں طرف سے پڑے ایک فوج جو ہے وہ میسر سے پڑے ایک فوج جو ہے وہ سیدھی چلے گی تاکہ وہ دونوں بازو جو ہے وہ مدد کرتے چلے جائیں گے اور دشمن کو گھیرے میں لیتے لیتے لیتے لیتے اس کا اس کے پیچھے آ جائے اور کچھ لوگ ہوں گے جو اپنے فوج میں اپنے مسکر میں اپنے مقر میں اس کا کنٹرول کریں گے حفاظت